سب سے سب سے پہلے صحیح دفائی دے دیجیے مسئلہ یہ ہے سامان مسئلہ صحیح پر ہم سامان پیچھے کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم اپنی ذرائع آپ کے سامنے ہی پیش کرتے سب سے پہلے صحیح بخاری کے لیے صحیح بخاری میں ہاتھ میں ہے جلد اول ایک سو چار اباد سماتے ہیں کہ اللہ علیہ <سحی وسلم یعنی تحقیق رخوب عام طلح نے سنایا نہیں ہے کوئی نماز نیمن اس شخص کے لیے جس نے لوجرا اسپاٹ کتاب سورج اعظم کو نہیں پڑھا نہیں ہے کوئی نماز چاہے وہ اکیلے کی ہو امام کی ہو مقتدی کی ہو جماعت کی ہو مطلب کوئی سی نماز جس کو نماز کہا جاتا ہے آپ کے الفاظ کے مطابق وہ نماز نہیں ہے <تصفح> وہ نماز نہیں ہے جب نماز نہیں ہے تو وہ چیز ضروری فرض ہو گئی اس کی بجائے نماز نہیں ہوگی یہ مسلم شعیف میں ایک حدیث ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت وسلم سلاطن سیا سلاً تمام اب وہ علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ صلاح نے فرمایا کہ جس شخص نے جو بھی شخص تائمام ہو مقتبی ہو اکیلا ہو تنا ہو کتاب جس شخص نے نماز پڑھی اور فاتح نہیں پڑھی تو وہی اقتداج نماز جس خداج ہے خداج بولتے ہیں گرے ہوئے بچے کو ہو جس کو اونچی چرا کے یہاں ہو بچہ فرمایا فرمایا, فرمایا, فرمایا فرمایا تین بار یا سماج فرمایا گیا تو وہاں پوری نماز نہیں جب نماز جس چیز سے پوری ہوتی ہے وہی نماز کے آسان ہو وہی فہد ہے جو چیز اس میں نکل جاتی ہے تو وہ پوری نہیں ہوتی ہے پوری نہ ہونے کی مانا ان کا حکم نکل گیا ہے فوج ہو گئے لہذا یہ دونوں دو یہ سال سلاح کہتی ہے کہ صبح فاطیہ جو ہے جو ہر نمازی کا جو ہے وہ فل ہے اب اس کے بعد تیسری حدیث آپ کے سامنے کوئی میں سے کوئی نہیں پڑھے جب میں جا کروں جب میں جا کر بعد میں قید اللہ, اللہ قرآن اس روایت میں آپ نے سرایا عبادت کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نے ہمیں ایسی روایت پڑھائی جس میں قید جاہی کی جاتی ہے جیسے فجر شاہ مغرب آپ نے فرمایا کوئی میرے ساتھ کوئی آم میں سے کوئی نہیں پڑھے جب میں قید جہاں کروں جب میں جا کر پڑھو اللہ بل مگر سادہ بڑھو اچھا یہی روایت تحرین ہے جس میں الفاظ آپ نے یہ اس <سؤال> شخص کی نماز نہیں ہے اس شخص کی نماز نہیں سما <سؤال> فاتح کے پڑھو اور کہا کیوں جس نے فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں کو پہ خطاط کر کہا کہ فاتح کے سرا <سؤال> پڑھو کیوں جس شخص نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں یہ مختلف کو فرمایا یہ تین روایتیں اب چوتھی روایت اور سن رحمت اللہ <سؤال> نے بہت بڑے محدود سے گزرے ہیں مسئلے پر مستقل کتاب لکھی ہے کہ فاتحے کے بغیر نماز نہیں ہے انہوں نے اس میں یہ حدیث لائی ہے سینتالیس میں اس میں یہ الفاظ ہیں انواد اللہ وسلم امام بحی کی نواز چاہتے ہیں ایک بادشاہ سماجے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے امام کے لفظ ہے فاتح کا نام ہے امام کے پیچھے کا لفظ ہے یعنی امام کی جس شخص فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے یہ اب صحیح الفاظ آپ کے سامنے آ گئے باتح کا لفظ بھی ہے امام کے پیچھے کا لفظ بھی ہے اب مولانا کا خراب ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی دلیل پیش کرے جس میں خاتح کی منع ہو مطلق فراج کا مسئلہ یہاں نہیں چلے گا اگر کوئی مطلق روایت یا مطلق چیز پیش چاہتا ہے جس میں سرت کا لفظ ہے وہ یہاں کام نہیں دے گا کیوں یہ فقہ کا متفق اصول ہے سب اس میں قائم ہے کہ عام اور خاص جب آپس میں آئیں تو اس سما صورت میں خاص مقدم ہوگا خاص اس سے مستثرہ ہوگا لہذا یہ کوئی تعاون نہیں اور علما جانتے کہ تعاون کے لیے وحدان سمانیہ کا شرط ہے یعنی دونوں کود فیل میں ایک ہی بات ہو وہاں بھی قیاد فاتح کی منع ہو یہاں کیا تو فاتح کا حکم ہو پھر دو باتیں ہو گئی کاؤں, کاؤں آپس میں معاض پھر دیکھا جائے کہ کون صحیح کون غیر صحیح کون راجی کون غیر مزدور کون جو ہے وہ قبول کرنے کی قابل کون رد کرنے کے قابل یہاں پہلے ہمارے برابر آپ آئیں ہمارے دوست بدوش آئیں اس مسئلے میں کہ آپ ایک روایت پیش کر دیں جس میں یہ الفاظ ہو کہ فاتح پڑھو ایک لفظ پیش کر دو جب مقابلہ بنے گا ابھی کوئی مقابلے کی صورت ہی نہیں آپ کہیں گے کڑت نہ کرو خاموش رہو چپ رہو کڑت نہ کرو یہ عام ہے جس میں فاتح وغیرہ سب آ جاتے ہیں لیکن جہاں فاطح کا نظر آیا تو وہ اس سے خاص ہو جائے گا صاف واضح ہو گئی کہ نہیں مسئلہ واضح ہے تو موری صاحب کو چاہیے کوئی ایسی ایک دلیل دلی کریں حدیث سے عام سے کوئی ایک روایت پہ اس اللہ رخوبہ سنا جس میں آپ نے امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کی مدد کی ہو یا اس کو ناپسند سمایا ہو تو پھر ہوگا مناظرہ پھر ہوگا مقابلہ پھر مول صاحب اپنے گلیوں کو ترجیح دے ان کو کمی ثابت کرے میں اپنوں کو کمی ثابت کروں گا اب تو کوئی مقابلہ نہیں کوئی چیز نہیں لہٰذا مقابلے کی صورت ہے دونوں چیز اسی ہے جہاں عام اور خاص ہوتا ہے وہاں خاص مقدم ہوتا ہے خاص آم سے مستقنا ہوتا ہے کتنی بھی لڑے تھے آپ پڑھیں کوئی یہاں کام نہیں دے گی آپ کو سب پاکا کے بھی لہٰذا یہ میں نے ابھی اور حدیث میں نے نہیں پڑھی فی ان تین چار حدیثوں کا میں نے دفاع کیا ہے حدیث اور بھی آپ کے سامنے آئے ہیں اور مسلمان کا پڑھی ہے يا رسول الله للقاس الحديث سنقر سنقر سنقر إنما كان قال المؤمنين إن عادوا إلى الله ورسول ليحكم بينهم أن يبضلوا سمعنا وعطانا ووضاعدهم المبلغون ما يطلع رسول ولا مسلمانوں کو چاہیے پیغام یا حکم کو سے اس کو قبول کرنا ہے فلاح و رب کلا یوم محتامات ربی صلاح وسلم اللہ کہتا ہے مجھے اپنی صاف بابرکات کا قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب یہ فیصلہ کرے ہم میں نئے آئے تم لگا تمہارے دل کے اندر سنگی محسوس نہ سلم تسلیمات اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں خلاسہ کرام آپ کے سامنے یہ آیا کہ رسول اللہ علامہ فتح کے بغیر کوئی نماز نہ نہیں ہے اب مقتدی پیچھے نماز ہے یا کوئی اور چیز ہے نماز ہے اب مولانا صاحب اگر اس میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تب آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو میدان سے باہر نہ جائیں میدان کے اندر رہیں میرا مطالبہ ایک ایک روایت پہ کریں جہاں فاتح کی منع ہوگا اگر فطح کی منع ہے تو پھر روایت ہوگا ٹکر پھر دیکھیں کس کی روایت زیادہ سہی وہاں تب آزمائی پھر ہوگی پھر دیکھا یہ کچھ سے ہوتی ہے لیکن ابھی کشتی کا میدان نہیں مولانا اس مسئلے میں میرے دوست بچ بیٹھنے کا حال ہوں نہیں ایسی چیز نہیں تو ایسا مقابلہ خلاف کا معنی نے مسئلہ نہیں پیش کیا فاتح فاتح کے خلاف پیشہ خلاف ہم جاب دیں گے الحمد للہ عباد عماد الحمن شیط المرحمن رحیم وزا قرآل قرآن فطی المقرم میرے मेरे اور بزرگ حضرت نے آپ کے سامنے یہ اپنا دعویٰ رکھا ہے کہ سورت فاتح مقدی کے لیے نماز میں امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے فرض ثابت کرنے کے لیے پہلے اللہ کی کتاب اللہ تعالیٰ فرض فرماتے کو دیکھیے میں رقو فرض ہے قرآن میں ہے ورک رقو کرو نماز میں سجدہ فرض ہے قرآن میں ہے بس جدو سجدہ کرو نماز میں قیام فرض ہے قرآن میں ہے قوم اللہ قانسیم نماز میں قیام فرض ہے نا اسی طرح بہتر تو یہ تھا کہ حضرت یہ فرض قرآن پاک سے ثابت کرتے یہ ایک عجیب فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے باقی فرائض تو قرآن میں بیان فرما دی لیکن اس فرض کے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو قرآن پاک میں جگہ نہیں ملی اب اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کا نام تک نہیں لیا دوسری مطلب دوسری بار آپ نے صحیح بخاری شریف اٹھائی ہے اس سے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری شریف کی کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے پچری کی ہے کہ اس میں مقدی بھی شامل ہے اس میں امام بھی شامل ہے اس میں اکیلا بھی شامل ہے سارے شامل ہیں یہ حدیث اللہ کے نبی کے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے مقدی کا لفظ وہاں نہیں ہے یہی حدیث سہاستا کی کتاب ابو داؤ شریف میں ہے صحیح مسلم میں ہے وہاں یہ ہے لا صلات یقر فاتحہ تل کتاب ہے فائدہ جو سورت فاتحہ اور اس سے زیادہ قرآن نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی حضرت نے یہ لفظ نہیں پڑا اس میں سے اس کے بعد ابو داؤ شریف میں یہ ہے جو یہی حدیث ہے کہ جو شرت فاتحہ اور اس سے زیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی آپ بھی لکھا ہے یہی بخاری کا راوی سفیان بل عجینا اوزی محدث جو ہے یہ کہتا ہے ہر دا لمن جو سلی و یہ حدیث اس انسان کے متعلق ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا دیکھ لیے یہ ابو دا شریف میں سیاستہ میں موجود ہے تلوی شریف میں भी یہ حدیث موجود ہے امام محمد بن حمبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں اضا کہنا وعدہ ہوں یہ اس آدمی کے لیے حدیث ہے جو اکیلا نماز پڑھے اور پھر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اس بحث کو ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی اللہ کے نبی کے فرماتے منص اللہ سناتن جس نے نماز پڑھی اس نے خاتیاں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہاں امام ہے اس میں مقدی کی نماز کا بالکل کوئی ذکر نہیں سناتن جس میں نماز پڑھی اس نے فاتیاں نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوتی ہاں ایمان سے پیچھے ہو تو نہ پڑے یہ امام طلبی رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی حدیث کا مانا اللہ کے نبی کے صحابی سے بیان کیا ہے لیکن حضرت نے اللہ کے نبی کی حدیث آبھی پڑی ہے آبھی چھوڑی ہے فسائد کا لفظ چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد اس کا خرم خقدی پر چسپا کر دیا ہے ورنہ بخاری میں اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کی اگلی اس میں ہے کہ حضور نے ایک شخص کو تین دفعہ نماز دہرانے کا حکم دیا جب نماز کا طریقہ خود بتایا تو پھر میں اکرا بہا نم... سمترا بیمار تھی اس طرح ماں کا مینال قرآن اسی اگلی روایت میں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے حضور نماز سکھا رہے ہیں فاتحہ کی فرد بھی نہیں بتا رہے اسی صحیح بخاری میں اگلی روایت میں مجھے اس لیے یہ روایت جو ہے یہ اس مسئلے سے غیر متعلق ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں صحیح مسلم کی جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے جس شخص میں نماز پڑھی اس کی نماز جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے اس میں مقدی کی نماز کا بالکل کوئی ذکر نہیں اس میں صرف اتنا بات ہے کہ جو شخص عام شخص ہے اس میں مقدی کا صاف ذکر نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ایک روایت پڑھی ہے سنن نسائی سے کہا ہے نسائی سولن گڑھ مسائی میں آپ نے حضرت نے یہ کیا ہے اسی نسائی فری میں دیکھیے صحیح مسلم کے آپ نے وہ حدیث اللہ کے نبی کی پڑھی جس میں مقدی کا لفظ نہیں ہے اسی صحیح مسلم میں صفحہ 174 پر صحیح حدیث موجود ہے اللہ کے نبی خاص مقدی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو جب تمہارا امام کعت پڑے تم خاموش ہو جاؤ اور یہ پوری روایت اس میں موجود ہے صحیح ابو عوانہ میں بھی یہ روایت موجود ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب کناٹ پڑے تو خاموش ہو جاؤ اور جب امام غیر المقوب علیہ کہے تو اس وقت تم آمین کہہ لو دیکھیے یہ روایت ابو عوانہ میں ہے اسی متن کے ساتھ امام مسلم نے نقل کر کے اس پر لکھا ہے ان بذا تو ہا ہونا ماں اج میں میں نے یہاں یہ حدیث جو رکھی ہے اس کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غیر المقدوب الحمد للہ کس صورت میں آتا ہے بھائی فافیہ میں آتا ہے نا تو حضور نے یہ آیت پڑھ کر مقرر کر دی صورت فاتحہ کہ جب امام صورت فاتحہ پڑھے تو مقدم خاموش رہے اور اس میں آمین کا ذکر آیا ہے نا آمین سے پہلے امام کون سی ضرورت پڑا کرتا ہے بھائی سورت فاتحہ پڑا کرتا ہے نا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت کرتا ہے نا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت کہ جناب کوئی شخص بتوا دے سکتا ہے کہ میری بیوی موجود ہے میں اپنی سالی سے بھی ساتھ ہی نکاح کر لوں لوگوں نے کہا قرآن میں تو خواب ہے کہ لاپت وہ گہن لکسان دو گہنوں کو جمانہ کرو لیکن ایک صاحب آئے وہ کہنے کے کہ, ہاں میں دیتا ہوں قرآن سے بتوا وہ کہتا ہے سن کے ہوں من النساء قرآن میں لکھا ہے کہ جو عورت تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کر لو کیونکہ آپ کو سالی اچھی لگتی ہے اس لیے آپ اس سے نکاح کر لیں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا یہ طریقہ غلط تھا جس میں سالی کا حکم موجود ہے وہ آیت قرآن کی اس نے چھوڑ دی اور جس میں نہیں ہے وہ آیت پڑھ کر عام لحظ آپ دیکھیے اس یاد کا کوئی ترجمہ یوں شروع کر دے بن کے ماں تاغیر ہم نے مسایے تم से کرو جس عورت سے چاہو ماں سے بہن سے بیٹی سے خالہ سے تو کوئی مسلمان اسے قرآن کی یاد کا ترجمہ نہیں کم جہاں حکم موجود ہے شاید حضرت نے یہ کیا ہے کہ جس جہاں مقدی کا ذکر نہیں نا اس کو پڑھا ہے اور جس میں مقدی کا ذکر ہے وہ پڑا یہی حال سنن نسائی میں ہوا سنن نسائی میں آپ نے یہ روایت جو پڑھی ہے اس کا راوی جو ہے یہ آپ نے پڑھی ہے اس میں نافع بن محمود بن ربیہ راوی مجہول ہے اور آپ یہ پہلے سنتے رہے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں مجہول کی روایت مقبول نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جو روایت ہے وہ بھی صرف اتنی ہے کے رسل پاسم نے بعض نمازیں پڑھی جن میں آپ نے اونچی پران پڑھا یہ آپ یاد رکھیں آپ دن رات میں امام کے پیچھے ستارہ رقطے پڑھتے ہیں کتنی پڑھتے ہیں ان میں امام صرف چھ رقتوں میں اونچی پڑھتا ہے دو فجر دو مغرب دو عشاء تو اس حدیث میں چھ رقتوں کا مسئلہ ہے باقی گیارہ کا اس میں بھی نہیں گئی میں بھی اور پھر اس میں فرض ہے بالکل نہیں اس میں صرف یہ ہے کہ حضور نبی پاس نے فرمایا لا یترآدوم جھار تو بالکرات اللہ بم بال قرآن صرف استنا پر ختم ہے اور اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی میں آپ کے سامنے قرآن سے مثال پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تو سر ان اللہ انتقول معروف ہے جو عورت عدت میں ہو اس سے آپ ویسے جائزہ جا جا کرنا کہتے ہیں کہ مجھ سے بعد میں نکاح کرنا ہاں اگر کوئی کالے معروف بھلی بات کہنا چاہے تو اسے اجازت ہے یا فرض ہے کہ جو عورت آپ کے محلے میں عدت گزار رہی ہے کوئی شخص بھی نہیں سمجھے گا کہ محلے کے ہر آدمی پر فرض ہو گیا ہے کہ اسے جا کر ضرور اشارہ تن کہے کہ ذرا عدت کے بعد میرا بھی خیال رکھنا یہ نہیں کہیں فرض تو اس میں صرف جملہ اسے ہے اس کے بعد آپ نے اسی کو ترمدی سے بیان کیا ہے اس میں مقبول راوی مدنف ہے اور اس کی تحدیث مذکور نہیں ہے اور مقبول وہ آوی ہے جو لیس بن مدین ہے اس کا شاگرد محمد بن اشاق ہے جو مدینہ کا رہنے والا تھا امام مالک فرماتے ہیں کہانا دجال من ججاجے لاتے بڑے فریبیوں سے وہ ایک بڑا فریبی تھا علامہ اشام بن ورما فرماتے ہیں کہ اول اشد وناہ قصد میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ محمد بن اشاق جھوٹا تھا علامہ ابن المیر فرماتے ہیں یر شکایت وہ سچے آدمیوں کے ذمہ ڈوٹی حدیثیں لگایا کرتا تھا وہ کون تھا جو تقریر کا منکر تھا مولانا نے سب سے پہلے غور کیا اطلاع میرے دوستوں میرے بھائی کے اوپران خود امیر دنیا سے اس میں امام کا نام ہے پورا فاتحہ کا نام ہے نہیں یہ میرا مطالبہ یہ جگہ پہ ٹائم میں نے کہا کہ میں نے جو چیز ہے اس پیش تینوں فاتح کی ہیں وہ فاتح کی ایک روایت کے جس میں فتح کی منہو یا آیت یا حدیث جس میں فاتح کی منو کا مقابلہ بنے ابھی مقابلے کی صورت ہی نہیں تھی یہ اپنی جگہ پر پھر اسی آیت کے متعلق آپ کے علماء کا جو فیصلہ ہے وہ سوجیں گے قانون بیان کرتا ہے نورم الفے ہیں وہ باروس کا بیان کرتے ہیں تاڑ کی صورت میں دراز جو ہیں وہ جب تار آپس میں کریں تو وہ دلیل جو ہے وہ سخت علما حضی کا فیصلہ دینا نہیں مولانا اس کی پابند ہے اس کا دل مننا پڑے گا اس کو وہ کہتے ہیں وہ حکم حافظ آیت المسیح جہاں دو آیتیں متعدد ہو جائیں ٹکر جائیں تو وہاں ان کے لیے ان کو چھوڑ کر حزیض کو دیکھنا پڑے گا دو آیتیں جب آپس میں ٹکرتی ہیں تو وہ گر گئی نہ وہ, وہ ہے نہ وہ ہے دونوں ختم فلابی بدہ سن اب اس کے بعد دونوں کو چھوڑ کر دوسرے نمبر میں سنت ان حدیث کو ماننا پڑے گا اس کو حکم لینا پڑے گا ولاحمۃ المقی اللہ خالصہ الت الدل وزال اگر کسی آگ کی طرف جانے کی یاد نہیں چونک اس میں صرف بس چھڑ جائے گی ترجیح کا مسئلہ کبھی کل جائز نہیں ہے اس لیے جب دو آیتیں پکڑے تو دونوں کو چھوڑ کر اور حدیث کو لینا ہے یہ صرف تعلیمی کے اصول کا مسئلہ یوراز مزہ سے مولوی موپرتے ہیں کہتا ہے مثال ہوں اس کی مثال کیا ہے قول ہوں تالا فقر ما بے سمر القرآن ماں قول تالا و قرآن یہ دونوں آیتیں آپس میں پکڑتی ہیں یہ کتاب والا کہتا ہے فقر و ماں پسمر القرآن یہ آیت اور لاکھوں کا مولانا پڑھی ہے یہ دونوں معاہدے آپس میں معاہد ہیں سکرتی ہیں اچھا اول عموم ہی یوز بل کے مقتبی پینڈنگ روایت عموم کے لحاظ سے پر کے واجب کرتی ہے کیا پر مختدیفہ واجب کرتی ہے یوز بل قیر ملتبی مجھ تصطنیفہ پر بازی کرتی ہے اور تھانی جو خصوصی وہ خاص طور پہ کرتی ہے وقت ود آفراد زمین دونوں ہی آیت نماز میں ہیں فقط کتاب دونوں پڑ گئے دونوں میں سے کسی کو نہیں لیا جائے گا یہ تو آپ کا گھر کا مولانا فیصلہ میں کیا کہوں اے, اے, اشم, اے کباس راہ دیکھ تو صحیح جو گھر جو بہر آئے گا تیرا ہے گھر میں یہی <سؤال> <سؤال> <سؤال> بات کل بھی میرے سامنے پڑی اس کے اندر یہی بات یہ آپ کا اصول ہے لہذا آپ کے فائدے کے لحاظ سے آیت کو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے اور ہمارے نائدی کے لحاظ سے سمے صاف ہاتھ ہم قرب کو اپنے آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور کیوںکہ اس میں فاتح کا لفظ نہیں ہے یہاں لیا نبی کے محض نہیں جہاں فاتح ہے وہ ظاہر ہے یہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ یہ بھی سن لو آپ اس چیز سمجھ لو کہ قرآن رسول اللہ صلاح سے میں نامز ہے اور آپ اسے سمجھا کر جانتے ہیں آپ نے فاتح کا حکم دیا ہے لہٰذا آپ کا قرآن اختلافات ہو نہیں اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہوئے مولانا پہ آپ کی سطح ختم ہو گئی کئی آپ کے مسائل جو ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں سشہد کو آپ آخری کو فرض چاہتے قرآن میں ہے نہیں ہے نماز جو فرض ہے لیکن چاروں چاہتے اس کی فرض تین پڑے تو فرض ہوتا ہوگا ہائے قرآن میں اصل کی چار ہے پانچ کی چار ہے قرآن میں نہیں ہے تو کیسے آپ فرض فرض ہو یہ بات غلط ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں کہ نماز نہیں ہے وہ فرد اس کے سوا کوئی اور سوکھ نہیں ہو سکتی اچھا فسائد ترجمہ بھی اس کا یہ کیا فضا دل اور فصا کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں الحمد اور کچھ اوپر نہیں پڑھا تو نماز نہیں تو مانوں مانوا کہ الحمد مان گئے <laughs> الحمد مان گئے ان الجہ پاؤں یار کا ملک پڑھاؤ لو آپ اپنے دم میں صحیح آپ مان چکے فاتحا مان چکے اب ہاں فائدن کا مسئلہ وہ اس دوسرا مظاہرے کو ختم کر کے میں اختیار بول ہم بس کریں گے کہ ساخت فائدن کا کیا مسئلہ ہے یہ نہیں فاتحا مان چکے آپ میں کہتا ہوں کہ فاتح کے بجائے نماز نہیں آپ کہتے ہیں فاتحہ اور دوسری ضرورت کے بجائے باز رہی فاتح کامانی معاملہ ختم ہو گیا ہمارا آپ یہ نہیں کو آگے کے لیے آدمی کی خطمیں گے ابرا سفیان بن اینا اور احمد بن حبل کا قول کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان کے لیے جو اکیلا پہلے شخص آپ کا ہو چکا ہے کہ حدیث مبو کے علاوہ ہم کسی کا قول کوشش نہیں تھے آپ نے کیوں پیش کے وابستہ اچھا سر فن آتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں اللہ علیمان جابر کا قول پیش کی میں خود بول سے پوچھتا ہوں اس حدیث کے پہلے جنے کو آپ مانتے ہیں اگر نہیں مانگتے سو آدمی کو کیوں پیش کیا لمظ من فلاح فلاح لم یا فیحاب امن قرآن فل جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی حالانکہ آپ کے نصیب فاتحہ فرض نہیں ہے فاتح کے بغیر کچھ بھی نماز ہو جائے گی آپ کا ہے اور پھر آپ کی ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ اخلی میں انشاخ کرا ونشا سب واقع پچھلی دو اوقات میں چاہے سرد پڑھے چاہے سختی پڑھے چاہے فطرے تو آپ اس کو رکاج کرتے اکیلا اکیلا چار آدمی رکاو پڑے اور پچھلی دو روکا تھا کرنا پڑے فریمان ہو گیا آپ بھی ہو جائے گی ہم جب کو آپ خود نہیں مانتے آدھاتی سے بنائے جس چیز کو آپ کو خود ہے تو بہانے کیوں دیتے پھر اس کے بعد یہ اللہ یہ روایت نبافو حکم ہے نبافو حقیقی ہے اگر آپ زبرد حکم بنائیں گے تو بحفوی حقیقی کے خلاف جہاں بنی ابرہمان میرے سامنے ہے کی یہ فت رکھا ہے اس نے صحابہ نے کہا کہ کون صحابی خود یہ تبدیلی دوں معلوم صحابی کا قول جی ہے جب خراب نہ ہو آپ نے خود نے لکھا ہے اگر یہ صحابی کی بات لیتے ہو تو یہ آپ کا امام مسلم خود اسے اندر روایت موجود ہے اسی روایت کے اندر جہاں خدا کی بات آئی تو ابو ایسے پوچھتا ہے شخص احیارا کہ ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کریں کہتے اکڑا بحافی نقص یا پارسی اپنے دل میں سورج آ پڑھ پنجہ کرو یہ بھی صحابی کا پھر میں نے اس لیے نہیں پیش کیا کہ میرے یہ شام میں نہیں تھی آپ شوچ سے باہر کریں گے کس طرح اس چیز کا استعمال کریں اپنا وقت میرا ذائقہ کریں اچھا کی مسلم کے حوالے سے آج مسلم نے اس کو مسلم نکل الفاظ ہیں جو پیش کیا کہ جب خود بتاتے ہیں جب چپ ہو جاؤ امام چپ ہو جاؤ اب چپ ہو اس میں کا نام ہے میں پہلے ہی بولا چکا میرے محسوس اگر ملازم رکھنا ہے تو فاطہ کی راستہ ہمارے جدید آپ ہمارے ساتھ اس اسٹیٹ پہ رہیں کیا نہیں ہے فاتح کی روایت لاؤ چاہے کتنی بھی ہو پھر بات کرو کیا بات بنے گی اس کے بغیر بات کی کوئی سورت ہی نہیں آپ کہتے ہیں کہ وہاں یہ ہے کہ وہاں یہ ہے کہ آمین جب آمین کہ رسوم اللہ یہ الفاظ کہتے ہیں یہاں اس فاتح سے کیا کا مطلع. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ فاتح کے وقت چپ باقی ہو آج کے کام کے مطابق آپ نے استعمال کیا ہے کہ نے آتے آپ والدین کہو اس سے آپ نے اشتظار کیا یہ مراد فاتح ہے تو مانا یہ حکم خاتحہ کے وقت کے لیے خاص خاتم ہوا نا جو ہے وہ اپنے مضلوف کو مقید کر دیے تو ثابت ہوا کہ جب فاتح ہے امام پڑھے اس وقت نے بڑوسے پڑھ سکتے آپ نے بدلا کر دیا آپ نے خود نظر دی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں برے خانے کیا خود مارنا پاک نامل مارکنار آپ نے خود کو فاص کر دیا کیا فلسطوط سے ملا کر دے فاتے جب پڑھے فاتے تو نتیجہ یہ ہوا کہ فاتحہ کے بعد منا نہیں ہے فاطہ ٹائم تو مول صاحب کہتے ہیں کہ ایمان کی پیچھے ایمان پورا فاتحہ پڑتا ہے اسی دیر میں نہیں پڑو تاکہ پڑھ دے گا وہیفیٰ میرے دوستوں بزرگوں حضرت نے پہلی سرد میں چار روایت کی تھیں بخاری اور روایت میں کا ذکر نہیں تھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت نے جس میں حدیث میں مقدی کا لفظ نہیں وہ تو پڑی اور جتنی حضور مقدی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وزا کرا آفان سے تو وہ آپ نے حدیث نہیں پڑی اس کے متعلق ایک بات تو حضرت نے یہ فرمائی کہ یہ مسلم میں مسلم سند کے ساتھ ہے ہی نہیں یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کسی زمانے میں مولانا ثنا اللہ صاحب امردری نے یہ بات کہی تھی اس پر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو حکم مانا گیا تھا انہوں نے فیصلے میں لکھا تھا کہ مولانا سناولہ صاحب غلطی پر ہیں یہ حدیث سرند کے ساتھ موجود ہے اور امرتسر کے مولانا سناولہ صاحب کے خاص مرید مولوی روشن دین صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ دیکھیے مسلم اس کی باقاعدہ سند موجود ہے اچھا اس کے بعد آپ نے حضرت نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بڑے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ مان لیا کہ جب امام فاتحہ پڑھے اس وقت مقدی نہ پڑھے تو بعد پڑھ لے کیوں بھائی واقعی یہ لوگ فاتحہ امام جب پڑھتا ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں کہیں جا کر یہ ساتھ پڑھتے ہیں اب دیکھیے نبی کی ایک حدیث کا انکار کرنے کے لیے کیسا عجیب طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ مان لیا گیا کہ یہ اسی صورت کے متعلق ہے جس میں غیر مقدوب الحمد علی نے آیا ہے یہ اسی صورت کے متعلق حضور نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے جو صورت امام آمین سے پہلے پڑتا ہے وہ فاتح ہوتی ہے نا اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے امام مسلم اس کی صحت پر اجماع نقل کر رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت نے مجھ سے یہ پوچھا ہے میں نے جو بات کی تھی یہ ہے کہ حضرت نے حضرت عبادہ کی دو حدیثیں پڑھی تھی ایک حدیث پڑی تھی اب بھی اس کا اس میں مقدم کا نام نہیں تھا یہ تھا کہ جو فاتحہ اور کچھ زیادہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی مقدمے کا ذکر نہیں تھا ایک آپ نے پڑھی محمد بن خاک والی حدیث جو جس کے میں نے گرا کی ہے کہ وہ ایک جان کا زاب راوی ہے مسلکن شیعہ تھا تقدیر کا منکر تھا اور ہنسیا نے کسی فرض سے اس میں استعمال نہیں کیا خیال اس حدیث کے آپ نے لفظ یہ پڑھے تھے کہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑے یہ بڑا تھا نا اس جھوٹی حدیث میں اب دیکھو دونوں انہوں نے جو حدیثیں پڑھی واپس میں ٹکرا گئی ایک میں تھا کہ فاتحہ اور کچھ اور بھی پڑے دوسری میں آیا کہ فاتحہ کے علاوہ اور نہ پڑے حضرت نے دونوں حدیثوں سے ادلاح کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلی حدیث آدھی پڑی ساری نہیں پڑی تاکہ کہیں میری دونوں دلیلیں آپس میں مناظرے میں ٹکرا نہ جائیں لیکن میں نے تو یہ بات بتانی تھی نا کہ حضرت نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد میں نے نسائی کے متعلق بھی ارض کیا تھا کہ وہاں بھی حضرت نے یہی کیا ہے کہ پہلی روایت پڑی ہے جس میں نافول ہے اسی کے بعد آگے آیت ہے ویدا یہ آیت لکھی ہے ویدا قری القرآن پسم لان ست لال لقم ترہم اسی لسائی اس کے نیچے حضرت کا فرض تھا پھر اسی صفحے سے جو ایک حدیث پڑی تھی اس سے اگلے ہی دیتے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو را رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ایزا قبر ال امام جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو ویزا کارا آفان سیتو اور جب امام کی رات پڑے تم خاموش رہو ابنی مادہ میں اسی عدیز کیا کہ نبائیں ویزا کالل امام ہو غیر المخوب علم برد علیم حقول عامیم تو بات ثابت ہوگی نا صاف امام نسائی نے بات کتنی خاص کر دی حضرت فرما رہے تھے کہ ویزا کوریل قرآن آیت میں نماز کا ذکر نہیں سمایا تھا نا ٹھیک ہے اس میں ویزا کوریا کے فائل کا پتہ نہیں کون ہے فسٹ میں اولو و ان کے مخاطب قرآن نے متعین نہیں کیے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ویزا کوریا کا فائل امام اور ان سےتو کے مخاطب مقدین اب قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہوا ویزاکورے القرآن جب امام قرآن پڑھے اس حدیث کے موقع فستا میں او لہ اے بقدی تم خاموش رہو یا اللہ قرآن کی اے اللہ کے نبی قرآن کی کس سورت کے متعلق یہ حکم ہے فرمانا وہ سورت جس میں غیر المد دوین آ رہا ہے وہ سورت جو امام عامین سے پہلے پڑتا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس حدیث کے متعلق امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر صفحہ 174 پر لکھا ہے ان بھی یہ حدیث بھی صحیح ہے انداز تارانے ہیں حضور نے فرمایا نظا تارا آفان سے جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں کتاب القراط کی روایت ہے فرمایا کہ حضور کے پیچھے ایک شخص نے قرآن پڑھا تارا فی نب ہی اپنے دل میں آہستہ آہستہ آپ فارغ ہوئے فرمایا کہ سنو جب میں نماز پڑھا رہا ہوں اضا کرا آئے میرے مقدیو فان سے تو تم خاموش رہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کتاب الفراۃ بہت نے ہے کہ آپ آرڈیننس دیتے تھے کہ اضافہ چلاتے سبو سکو فکم جب نماز کے لیے جماعت میں کھڑے ہو جاؤ سفید سیدھی کیا کرو میں اضا کرا ہوں اور جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے فان سے تو تم خاموش ہو جایا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت کتابوں کی رات میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھ رہا ہو فلیات متعدد تم چاہیے کہ تم خاموش رہو دیکھیے یہ آج جو نازل ہوئی ہے کہ ہاپا اس کا شاندول کیا بیان کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں در منصور ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت کنو اسرا الاضح رات جا بب اُم بنو اسرائیل یہودی اور عیسائیوں کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کی جماعت ہوتی ان کا امام کڑتا زبور پڑتا تورات پڑتا،, پڑتا انجیل پڑتا تو ان کے مقد بی پیچھے پڑھتے بقاری اللہ لہٰذ ہل اللہ نے اس امت کے لیے یہودیوں کے لیے پسند نہیں کی بن حضرت وضاح قر القرآن ہو بس تم اللہ اللہ نے یہ عادت بھیج دی کہ بس جب تک میں نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا اس وقت تم اب تم پہلے مذہب کے مطابق پیچھے امام کے پڑھتے رہے ہو لیکن آج کے بعد اے جب تمہارا امام پڑھے اے مقدیو تم خموش رہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری میں حضور کی حدیث ہے قرآن سیکھنا چاہو تو پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں روایت موجود ہے یہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے تمہیں فین نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا سوچو امام کے پیچھے تم نے کیوں پڑھا ہے بھائی دھاکر القرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستابل قرأ میں کی روایت ہے المومنفی صاحب استماعی عموماً اگر قرآن سننا چاہے تو بیٹھ جائے نہ چاہے تو کسی کام جانا ہے چلا جائے لیکن جب مقدی امام کے پیچھے پڑا کھڑا ہوں تو پھر جب امام پڑھے تو مقدی قرآن سنے یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویزا قری القرآن فسطان فطلا اللہ کل تورحمن یہ کتاب القرأۃ چوتھے سے ابھی اللہ کے اللہ کے نبی کے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صالہ باد آشیا کے نام الصابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے صحابہ اور بھی اور ہمارا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ قرع خلف المام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی کتاب القراط بیکی میں حضرت عائد رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے صحابی ہیں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آئب کا شان بھی مسئلہ قرعت خلف المام ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ خاص وہ صورت مراد ہے جس میں غیر المزدوبی الحمد والن آتا ہے سات وہ سراد ہے جو امام عام سے پہلے پڑتا ہے میں نے اللہ کے نبی کی سات حدیثیں اور نہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی پانچ حدیثیں قرآن کی آیت کی تفسیر میں بیان کرتی ہوں امام احمد رحمتہ اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ یہ آیت کعت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کتاب انکراط میں اٹھارہ تابعین جو مکہ کے مفسرین ہیں مدینہ کے مفسرین ہیں جہاز مودی صاحب سے دو باتوں کی بات کرنے آجیت کو پہلا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجہ ہے حالانکہ میں نے بعد میں ان کو شکایت کیا تقریب میں دیکھے اس کے مقبول اور شکایت لہٰذا مجہور نہیں ہے پھر وہ اکیلا نہیں اس کے کئی ضلع کرتے موجود ہیں اس کے شاہد موجود ہیں اس کا تو مقبول متعلق ہے حالانکہ اس نے حد فی القافٹ کی ہے موجود ہے کرکٹ آئے ساتھ بائے بائے جہاں کیے ان کو چھوڑیے مولانا یہ آپ کا مذہب کا بڑا بڑا عالم آدمی لیکن ہمارے سامنے فتح قدیر میں سامنے ہے وہ کیا کہتے ہیں ساتھ کے لیے سنو آپ اپنا گھر کا فیصلہ لیجیے ان کو چھوڑیے صاف یہ ہے فتح قدیر امل ایک سو آٹھ سفا ہو أجل. توصيل ابن الباطل وهو ابن ابن, ابن سعر وهو الحق لأبنج وما نوكلان مالك فيه الله يطبط ولو صح لم يقبله أهل العلم كيف هو قد قال الشوال فيه أمير المومن الحديث سوال والسلسل الصاري وابن إدعيس وحمد بن زايد وجزيز الزغايد وابن العليا وابد الواحد بن مارك وحتفل أحمد وابن الميم وآمد أهل الحديث بڑا مشترکہ بلہ مانا جاتا ہے بہت بڑا ہدایت خراب میں لکھتا ہے کہ حق صحیح ہے وہ سکا ہے بہت مان اور جو امام مالک تھا نسبت ہے سکھا ہے کہا اگر فرض ہم مان لیں تو عالم اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ سب علماء اس کو سکا کہتے اس کی روایت کرتے حتی کہ یہ کہتے ہیں کہ امام شوبا جو بہت بڑے محدود تھے وہ کہتے ہیں امیر اللہ لیکن حدیث میں تو امیر المولوی ہیں آپ کہیں پنجاب کہاں جائے آپ کا بھی کہتا ہے اس کو امیر المول اور پھر کہتا ہے کہ میرے بات ان کو سکا کیا ہے اور کہتا ہے کہ امام مالک نے اس کے ساتھ اس کی اسے بھی پھر آپ نے اگر کہا ہے کہ اس نے کیا تو اس کے ساتھ دو سی مابلہ ختم ہو گیا اب یہ تیسری جگہ ابن ہم دوسرا سے تھا دوسری جگہ سفا تین سو ایک دوں فکر دوں لا شبہ ان دنوں سیزا محتو کے محتو سی دوں ابن حمام کہتے ہیں ابن پاس ابن جو ہے وہ فکرا ہے فکرا ہے سوٹ محسوہ ہے محسوہ ہے مختلف لا سفا تو اندلا فیس دار ہمارے نزدیک سے کوئی شبہ نہیں بولا ان دہت محت فیل محتین ہوتے گئے ان میں سے کسی کے ہاں کوئی اس بات تو شبہ نہیں لہٰذا آپ کا یہ معاملہ تھوڑے گا ختم باقی رہی یہ بات کہتے ہیں کہ مجھ پہ انصاف لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کو میں رات نہیں نکل کی علاقہ فسدوں کے لیے میں پیش کیا مولانا نوی صاحب اور مولانا سلائی سلام و صاحب کہا یہ بات یوں نے وہ بات تو گزر گئی یہ ابھی کے آدمی ہیں کسی تمہارے مسلم کو نکالو یہاں نوی ہے کہ غیر مسلم ہے نوی ہے کہ غیر مسلم ہے آپ کے دل کیا کہتے ہیں امام نبی خود نکتا ہے مسلم اور کتاب بھی کہنے کے سن رہے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس زمانے کے لوگ اس میں امام کا کال موجود ہے مولانا سلاح اور مایا مولانبی میں امام نبی اچھا آگے لکھتے ہیں کہ آج یہ بھی آج یہ میں نے جہاں تک مخلے کے لکتا ہو میں نے پڑھا آپ نے آدھی آگے کوئی پڑھ کے پڑھی تو اس نے بھی آپ کو پکڑا کہ تو آپ کو ملوا اب آگے کے لیے دوسری چاہیں گے دکان نہیں تو آپ میرے سماتے ہیں کہ وہی وہی آزاد کا فن کو آپ نے لوٹایا جتنے آپ نے روایتیں پیش کی اخوال پیش کیے یہ کیے یہ یہ میں ترجمہ مولانا یہ کیا کہ فات وہاں جب پڑھے امام تو کہو جب پڑھے امام تو کہتے ہیں کہ وہ سورت فاتح تو امام خاتح پڑے یا بخود فاتح پڑے جب امام فاتح پڑھے تو آئے حدیث کا ترجمہ مولانا کے کہنے کے مطابق کیا ہوا کہ ادا کا فلسطو کے ساتھ یہ ملائے و اداکل عامین جب کہ ولیم تو آمین کہو یہ تم سورت فاتح ہے اس کے بعد آمین کہو اس سے دلیل یہ لیتے ہیں کہ یہاں فاتحہ ہاں مواد ہے تو مانا یہ ہوا کہ ادا کا مرا کا فاطہ جب امام فاطہ پڑے تو جب فاطیہ پڑے اس وقت وہ کو کیوں روکتے واپس ہم کیوں کہیں ہمارا سوال نہیں ہے آپ اگر سابت کرتے تو بھی اسی حد تک کہ فاطہ تک میں آگے کی جاب روک رہی تھا آپ کی خود دلیل نہیں بنتی آپ کیسے کر رہے ہیں؟ باہر سوال یہ آ کہہ رہا ہے کہ مولانا نے پورے راست کا کوئی جواب نہیں دیا اب اس کے آگے میں نے راجت پیش میں نے کہتے کہ مختلف کی روایت اس میں متدی کا لفظ نہیں ہے وہ اپنے طرف سے پڑھایا میں نے نہیں پڑھایا اس میں ہے کہ من جو شخص اس میں ہے لا فلاف کوئی نماز جیسے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ کسی کی سنگی نمود رہی لا خلاف یہ کسی کی سنگی نماز نہیں نبی کے الفاظ صلاح سمجھی لہٰذا فاطے کے دریا نماز ہے ہی نہیں وہ مسلا صاحب ہے چاہے بھی نماز اس کو نمازی ہی نہ کہ وہ ہاں یہ رسول اللہ صلاح کا سامان ہو کہ آپ نے مقتلی کو و فاتحمن کی ہو اس اس کے بغیر مقابلے کی صورت ہی مولانا نہیں پھر آپ نے آخار پیش کیے انہیں صحابہ کے اخبار عبداللہ ابل مغفر کا اخبار علی بن نبی طالب کا قول الزبر مالک کا قول اسی جد القدار آپ نے نام لیا اسی لیے جی موجود ہے آپ خدا کے واسطے کہیں کہ ہے یا نہیں اس میں یہ آخار موجود ہے کہ یہ صحابی امام کے پیچھے فاتح فاعنے کا حکم سے اگر یہ ملاد القی فاتح ہے یہاں تو اس میں کہاں آپ نے وہ آواز پیش کی تو اس میں یہ الفال ہے کہ نظر آ... امام احمد کے کہ اجوا ہے کہ یہ فاطح خسان کی بدل یہ بھی غلط آپ نے کہا اجماع صرف فلاق ہے صرف ہے نہیں ہے تو فلاح میں کئی مسئلے ہیں اچھا پھر اس کے بعد آپ نظور بتراتے ہیں آپ کے خواہ اس سے دو مسئلے نکالتے ہیں دوسرا مسئلہ نکالتے ہیں خطبے کا فصل میں تو کہتے ہیں خطبے میں خاموش رہو اسے اس استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی مانتے ہیں ساتھ یہ بھی مانتے نماز کے لیے خطبے کے لیے بھی مانتے ہیں خطبے کے لیے اسی یو روپئے تین چار اخبار ہیں صرف ایک پول نہیں ہے آپ نے دوسرے پول چھوڑ دیے اور آپ کے حقاعی کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو ہے نماز کے لیے بھی کہتے ہیں اور خطبے کے لیے بھی کرتے اور ساتھ خطبے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ والا اگر حضور کا نام آ جائے پیسلسامی نفلی ہدایت لوں گا ممتدی جب خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو اسے ضرور پن لے یہ کیوں آپ نے قرآن حکم توڑ دیا اگر اسی آیت کو استعمال کرتے دو اسی کے لیے اس حکم کو آیب کے داخل کرتے ہو خود عیسائی کے خلاف ہو آپ عیسائیت کی کئی بخار کریں گے اضافہ جب قرآن پڑھا جائے تو مدرسے میں کتنے دور باب کے پڑھاتے ہو ہائے پڑھاتے ہو ایک کو کیوں نہیں حکم دیتے ہو جب خطمے پہ جاتے ہو ضرور دینے کے لیے ختم دینے کے لیے تو کتنے مل کے پڑھتے ہو امام کے پیچھے صنعت کیوں پر چپ رہو اور قرآن تو کہیں چپ رہو تم کیوں جب کہتے امام جب پڑھے چپ ہو جاؤ فنت کیوں پڑتے ہو صنعت کی جان کیوں دیتے حکم کو خود توڑتے ہوئے سجے کی نماز ہو رہی ہے سنت کیوں کرتے ہو تم کس کے خلاف گئے تم کمارا کچھ نہ کہے کچھ نہ کہے میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز شروع ہے تصدیق لگی ہوئی امام کر رہا ہے یا ہی ہو رہی ہے اب میں سے آیا ہوں نماز میں داخل ہو جاؤ یا نہ کیسے داخل ہو جاؤں گا سن رہا ہوں داخل ہونے کی کیا صورت ہے اللہ ہوتا کہ اب اللہ ہو کہوں گا ہم تو وہ نہیں ہوا شپ وہ نہیں ہوا تو کہنے کا حق ہے کہوں گا اب کیسے داخل ہو جاؤں آپ خود کے ہے جب آپ مان چکے کہ آیت مخصوص میرے سب گئے جسے میں اللہ جیون نے لکھا ہے کہ تو تفصیلات کو دل کیسے بناتے آپ کا قاعدہ اس کو نہیں مانتا پھر اس کے بعد میں نے آپ کے قواعد پیش کیے دور انوار سب وہ سب دن کہ یہ آئے دونوں لہٰذا یہاں اب کیا کریں جسے نواں سمجھا وہ نکلا آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ یہ عوایت وہ نہیں ہے یہ آیت تو نہیں آپ کے نہیں یہ با بار پیش کیے جائے بابار پیش کی جائے دو میرا مطالبہ جو میں نے پیش کی ان کے نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے ایک سڑی علاج پیش کی جس میں الفاظ تھے اللہ امام, نہیں ہے امام اس شخص کی جس نے امام کے پیچھے پورا خاتحہ نہیں بنی اب مجھے بتاؤ اس کے اور کیا مولانا وہ صحیح چاہیے ایک اور زائد پیش اور علاج کر لوں بھلے مولانا کے ذمہ ہو پتا نہیں کم, ہو کم چکائے گا ابھی صحیح رسول اللہ من مل سلح الفا امامی صلاح کتاب جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ سورہ ساتھ جگہ اب یہ رسول وسلم کا حکم ہے یہ پاگوی راجمان ہے آپ ذمہ ہے اب آپ اس کا جواب الحمدللہ الحمد للہ وقفاء بہت میرے دوست اور بزرگوں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی اور سات حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی پانچ اللہ کے نبی کے صحابہ سے اس کی تفصیل اور اٹھارہ تابعین جو مکے کے تابعین ہیں مدینہ منورہ کے ہیں اور صوفہ کے ہیں بسرا کے ہیں تمام مفسر تابعین اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں بات ابھی میری پوری نہیں ہوئی تھی کہ پانچ صحافا نے یہ کہا ہے کہ یہ قراق کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت نے اجماع کے متعلق مجھے یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ امام احمد نے صرف یہ فرمایا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ نازل کا مطلب کاراک کے بارے میں نہیں ہے تو حضرت آیت کے لفظ کیا ہے ویزا کوئی القرآن ہو نماز میں قرآن پڑھا جائے تو مطلب تو نہیں نکلے گا اور کیا ہوا مطلب تو یہ یعنی ہوا نا کہ ساری نماز کا مسئلہ نہیں ہے جب امام نماز میں قرآن پڑھے گا اس وقت تم خاموش ہو جاؤ تو یہ بات تو حضرت نے تسلیم کر لی کہ آیت بھی اسی بارے میں ہے یہ سات حدیثیں ہیں ہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں فاتحہ کا لفظ نہیں آیا سردمے میں میں نے بداثت کر دی ہے کہ اللہ کے نبی نے غیر مقدیب رحمت ضالین یہ آیت پڑ کر صورت خاطیہ متعین کر دی ہے عامین کا لفظ کر کیسے متعین کر دیا ہے کہ امام جو صورت عامین سے پہلے پڑتا ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد حضرت نے میرے اتراجات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ کتاب ان کی نے بیسی نے حد بخونی کہا ہے یہ بات غلط ہے اس حدیث کی سنگھ میں کتاب الکراط بہت بھی حد نہیں ہے حد تک نشان لگا کر میرے پاس میں کتابوں کا نہیں کتاب لیا مجھے کوئی نام کتاب القراط میں آپ نے نام لیا ہے کتاب القراط میں اس حدیث نے بلکہ دنیا کی ہاں جناب ٹھیک ہے آپ تارکنی سے مکھی حدیث ساور کریں نمبر ایک دوسرا آپ نے کہا ہے کہ نافے کے متعلق میں نے مجہور کہا تھا نا اتنے حق نے اسے فکر کہا ہے اس سے آگے ابنی حقام نے کیا کہا ہے حیرت ہے کہ حضرت نے وہ بات بیان نہیں کی یہ نافے شخص تھا جس سے دنیا میں یہی ایک حدیث نے بیان کیا اور ابنی حقام کہتے ہیں حدیث معلم نہیں اس کے لیے حدیث عجیب ہے بیمار ہے صحیح نہیں ہے حضرت نے اتنا تو بیان کر دیا لیکن ابنی حقام نے اسی حدیث کے متعلق نافے پر جو جِرا کیا ہے وہ حضرت نے آپ کے سامنے بیان نہیں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ محمد ابن عی صاحب کے متعلق ابن ہمام نے یہ لکھ دیا ہے کہ امام مالک نے رجوع کر لیا تھا سنا کر لی تھی میں کہتا ہوں امام مالک کے رجوع کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں میں نے امام مالک کے علاوہ ابن انسان بن ارباب کو بہت سے محدفین سے بیان کیا ہے کہ آپ سب نے رجوع کر لیا ابن صاحب کے متعلق جب باقی سب کی جگہ مقبول ہے تو آخر آپ نے ایک فرض ثابت کرنا ہے آپ کو ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں فرد ثابت کرنے کے لیے جس کو بہت سے محدثین دجار کہتے ہیں کوئی اسے شیعہ کہتا ہے کوئی اسے تقدیر کا منکر کہتا ہے اور صحیح میں روایت ہے کہ تقدیر کے منکر کا تو سلام نہیں تھا بنے مانا سلام آپ تقدیر کے منکر کی حدیث میرے سامنے پر اور اسے فرضیت ثابت کر رہے ہیں اگر تقدیر کے منکر کی بات ماننی ہے تو پہلے حضرت کی ماں مفصل سے یہ نکال دے والقدر خیر رہی وہ رہی من اللہ تعالی۔ ये मोहम्मद अबिन शाख वही है जो मिराज एक इसमानी का मंत्र है और मिर्जा इसके रिवाय से करते है ये मोहम्मद इबिन ईशाख वही है जिसने यहूदियों ईसाइयों की बातें इस्लाम ने शामिल की है और आज तक ईसाई इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं उन बातों की वजह से जो इस मोहम्मद इबिन ई ने झूठी बातें इस्लाम की किताबों में शामिल कर दी है है मोहम्मद इबन ई जिसकी रिवायत और कुरान के मुकाबले पेश कर रहे कई अहादीत के मुकाबले पेश कर रहे हैं اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ شوبا کہتے ہیں کہ یہ ابن ساختوں امیر المنف حدیث ہے حضرت اس کی سمجھ دیکھے کتاب القراط میں اس میں احمد احمدین عمیر ابنی ڈوتا جو عئی فرمن الدیف آئی یہ بات شوبا سے ثابت ہی نہیں سند جو ہے اس کی سنجئی بالکل اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ذاکارا آسان سے تم کا مانا یہ ہے کہ جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہو تم خاموش رہو تو بھائی بعد میں کیوں منع کرتے ہو میں نے میں چاہتا ہوں میں نے یہ تو بتا دیا نا ویزا کارا تھے تو جب امام فاتحہ پڑھے تو مقدیو تم فاتحہ نہ پڑھو تم خاموش رہو یہ ثابت ہو گیا نا اب اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ مقدی پڑھے تو آپ اس حدیث میں آگے اللہ کے نبی سے یہ اضافہ دکھا دیں کہ وہ دا امام و سورتہ جب امام سورت پڑھے الفاتحہ اے اہم تم فاتحہ پڑھ لیا کرو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی حدیث موجود نہیں ہے حضرت یہ حدیث اگر آپ اس کو مان لیں اس کے بعد آپ بار بار مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ محمد ابن صاف ابن حمام نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا اور پھر فرماتے ہیں کہ حنفی کو م... کہا نے یہ لکھا ہے کہ جی یہ آئے دونوں کے بارے میں نماز کے بارے میں بھی اور خطبے کے بارے میں بھی تو کیا یہ بات میرے خلاف ہو گئی نماز کے بارے میں مان لیا نا حضرت تو دعویٰ تو میرا بالکل ثابت ہو گیا میں نے کہا کہ چھٹنے کے بارے میں آپ سموچنا رہیں گے کے بارے میں ہیں جو وہ آپ بے شک پڑھے اس بات کو پیش کریں لیکن یہ اس کے مخالف نہیں اب ان سات حدیثوں کے بعد اور سنے انجاگر ابن نہیں اب رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی میں فرمایا تنہوں نے اللہ کے نبی نے تعلی تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ فلم نے قرآن فلم حسن نے جس میں ایک رقط بھی پڑی اس میں سورت فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں اللہ انجونا و را میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شریف اللہ کے سبھا ایک اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب امام کے پیچھے فاطیہ پڑتے ہیں فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم جب ربن عبد اللہ تعالیٰ کالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جتنا فیاب فات عطل کتابیں نہ تجلاً وہ نماز جائز نہیں ہوتی جس میں سات یا نہ پڑھی جائے اللہ عبرام یہی کتاب القراۃ بیس کے میں امام کوئی شخص سات یا نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی لیکن اہم تم نہ پڑھو کون فرما رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انجاب رضی اللہ تعالیٰ تالا اعلیٰ رسول اللہ سلم نے فرمایا اللہ سلاط اللہ یقروفی اب امل قرآن ہر وہ نماز جس میں فاتح نہیں پڑھی جاتی بھائی وہ ناقی ہوتی ہے اللہ پون برا المام ہاں امام جبھی سے ہو اس پر دار پتنی ہے اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تعلیٰ تعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کا خدا میرے پاس 124 ہے البد <سؤال> اللہ ابن اللہ تعالیٰ رسوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا اے صحابہ یہ بات سن لو یاد کرو وہ نماز اس میں ساتھ آنا پڑی جائے وہ نماز نہیں ہوتی یہ کہ امام کے پیچھے ہو کتاب القراط سفر بہ چکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں نبی نے ہمیں فرمایا صلاح اللہ یقرہ بھی امل کتاب ہے ہر روز نماز جس نے سورت فادیاں نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہوتی اللہ یقون ابرا علام میں وہ ناقص ہوتی ہے ہم اگر امام کے پیچھے ہو یہ بھی کتاب القراحتی کی روایت ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات ان حضور بیٹھے ہیں ایک آدمی آ کر پوچھا حضرت ہر نماز میں قیاد کرنی چاہیے تعلی نام فرمایا ہاں تو ایک سننے والا کہتا ہے واضح بتحاظ ہی نہیں سب کے ذمہ واجب ہو گئی حضرت فرماتے ہیں ماں اور امام اجلا ام ال کو اجلا بکا نہیں, نہیں, نہیں کہیں غلطی میں نہ آ جانا جب امام نواز پڑھا رہا ہو تو امام کا پڑھنا مقدی کے لیے کافی ہے مقدی کو پڑھنا نہیں چاہیے یہی یعنی بات حضور کی مجلس میں پھر ابو دردا خود آگے لوگوں کو پہنچائی کیونکہ ابو دردا فرماتے ہیں کن تو اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے قریب بیٹھا تھا حضور نے مجھے یہ کہا کہ مقدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر میں نے اعلان کیا تاکہ سارے لوگ سن لیں کہ بھائی دیکھو مقدی کے پیچھے نہیں کرنی چاہیے یہ میں نے سات حدیث اور پر دیے جن سات حدیثوں میں سات ساتیاں کا لفظ ہے سب کا نام تو لیتا ہے کسی کے خاتے کا نام کا نام ہے انسان کو ذرا بیٹا ہے جو پیش کی ہیں مولانا نے صحافی کے حوالے سے صحابی کے حوالے سے طے کی ہے روایت کہتے ہیں کہ نصیہ امن قرآن فلم صلی اللہ علیہ اس روایت میں یہ راوی یاب سلام ہے جو ضعیف ہے نمزاطے نمزا دال موجود ہے یہ راوی ضعیف ہے لہٰذا یہ روایت موتو نہیں سب سے بلکہ یہ روایت موٹا میں موجود ہے جہاں یہاں مالک کا نام امام مالک سے کرنا چاہیے حالانکہ موت تعدے مضبوط میں نہیں ہے اسلام کا ترجمہ سکتے ہیں نہیں نہیں بڑی نظام میں نہیں ہے دیکھو تزیم ہے تزیمی انسان میں ہے پاکستان بھی ہے کسی بھی تو ہے ناسام نے لکھا ہے کہ انام नहीं موقع تیری نہیں آپ نکالنے گا نظام سے نکال دیں کہا ہے تھوڑی اس کو نہیں بنتا ہے اس سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کہتا ہے کہ حق سرما مالک یہ مالک سے نکلتا صحیح میری ڈرگا کون ہے یا وہ ڈبر کا یہ صحیح مال ہے وہ کتابی رسولہ سمجھ لی رسولہ سمجھیے رائے بھی نہیں اس کے بعد آپ نے جتنی سہ کے لیے سب رواج نکلتا ہے ان کو دور کیا ہے آپ نے یہ خیالت کی ہے ملتی ایک ایک علاقتوں میں جاتی ہے میں خلا اس میں خلا ہے اس میں خلا نہیں ہے پاس چلا ہی جانتا ہے اس کے جاتے اور اس کے ساتھ آپ کا میں ہے وہ کہا ہے ڈاکدونی وہ ہائی علاج نہیں دکھائی دیے کے دکھائی